بسم اللہ الرحمن الرحیم ترپنواں مکتوب ہمت کا بیان جمعے کے دن کی فضیلت سورہ اخلاص اور آیت فین طول کا وظیفہ میرے عزیز بھائی شمس الدین اللہ تم کو ہمت کی بزرگی سے مشرف فرمائے جانو کہ وہ مرید جس کی ہمت پست اور ناقص ہے اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں جس مرید کی ہمت کا گھوڑا بہش سے آگے نہیں بڑھتا وہ اس راہ کا مرد میدان نہیں ہے بزرگوں کا کہنا ہے اپنی آرزو کے مطابق ہر چیز کی خواہش کرنا عورتوں کا طریقہ ہے یہ مردوں کا کام نہیں یہی بھید ہے کہ جس کو حضرت امام شبلی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے حرامن علی یحم و بدارئینی ایں در مجلسہ جو شخص دنیا اور آخرت میں مشغول ہو اسے ہماری مجلس میں آنا حرام ہے شیر بابر و ہمچون زنان رنگے اوبو پیشگیر یاچو مرداں آن اندر آئے او گوے در میدان بزن یا گھر جا کر عورتوں کی طرح سنگار پٹار کر یا مردوں کی طرح میدان میں آ اور گیند جیتنے کی کوشش کر ربائی عدل آ بود اے پسر کے خدرا از حد حدوس برتر آئے آ گاہے بونے حضرت او در درمقد صدق اندر آئے اے پسر انصاف کی بات تو یہ ہے کہ اس فانی ہونے والے جہان سے باہر نکلا اس کے بعد خدا کی مدد سے مقد صدق کے مقام میں داخل ہو جا ہر شخص اپنی ہمت کی چادر میں چھپا ہوا ہے اور جتنی اس کی ہمت ہے اسی قدر قیمت ہے کہ قیمت کل کلشئی حبیب ہو ہر چیز کی قیمت ہی اس کا محبوب ہے اس سے ہر شخص آج اپنی قیمت پہچان سکتا ہے تو جس کی ہمت ہو آ... کہ کی کیا تو جس کی ہمت ہو وہ, وہ کیا کھاتا ہے اس کے پیٹ میں کیا چیز جاتی ہے تو اس کی قیمت وہی ہوگی جو اس کے پیٹ سے نکلے گی اور ہم تم ایسے ہی لوگ ہیں اس کا تو ذرہ گمان بھی نہ کرو کہ ہماری اور تمہاری کوئی قیمت ہوگی اے بھائی اگر قیامت کے دن دا داور محشر سے صلاح کی ٹھہر جائے اور لا علینا ولا لنا ہم پر کوئی مواقع ہے اور نہ ہمارے لیے کوئی انعام یعنی گ اور ثواب برابر تو سمجھو کہ ہم نے میدان مار لیا اور بازی جیت لی ایک بزرگ کو مرز الموت کے وقت پوچھا گیا کہ آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے کہ ہم لائیں انہوں نے کہا ہاں پوچھا کیا کہا ایسی نیستی تھی جس کے لیے ہستی نہیں کسی کھوئے ہوئے نے کہا ہے روبائی از حال دل شکستہ ام می دانی ضر صفائی جان مراد من می خوانی حیران شدہ ام او لطف خود خود وستم گیر اے آنکا تو دستگیرے ہر حیرانی تجھے میرے ٹوٹے ہوئے دل کا سب حال معلوم ہے میری مرادیں تو جانتا ہے میں سخت حیران ہوں تو اپنی مہربانی سے مدد کر اے وہ کہ تو ہر حیران کا مدد کرنے والا ہے غرض یہ ہے کہ اونچی ہمت والا مرید پہلا قدم جو رکھتا ہے وہ زمین پر نہیں بلکہ اپنی جان پر اور تلوار کا پہلا وار جو کرتا ہے اپنی ہی جان پر کرتا ہے کسی کافر پر نہیں کیونکہ کافر جسم کو گھائل کرتا ہے اور مال و اسباب لوٹتا ہے لیکن نفس کی تلوار دین کی کمر پر چلتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی پونجی لوٹ لے اور برباد کر دے تم بھی اگر گھائل کرنا چاہتے ہو تو اپنے نفس کو گھائل کرو کیونکہ اگر تم اس سے الگ حدگی اور صلاح کرنا چاہو بھی تو وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا تو اس بات کے جاننے والے سارے دار وار اپنے ہی پر کرتے ہیں اور سارا غصہ اپنے اوپر ہی اتارتے ہیں تاکہ اس بدبخت کتے کو زیر کریں اور اس بڑی دولت کے حاصل کرنے کی کوشش کریں خواجہ سنائی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے اشعار تو گنج نا سپہری بر آ از چار دیوار زمانہ تلسم او بند نیر نجات بشکن در او دہلیز موجودات بشکن تو گنجی لیک در بندے تلسمی جو جانی لیک در زندان جسمی اگر تو روئے بنمائی زپردہ بسوزی ہفت چرخے سال خوردہ چو از حق ترک زندان می نیابی عجب نہ بودھ اگر آ می نیابی تو بیچ میں نو آسمانوں کا خزانہ ہے زمانے کی دیوار توڑ کر باہر نکلا اس جادو اور تلسم کو توڑ ڈال عالم موجودات کی دیواریں ڈھا دے تو خزانہ ہے مگر تلسمات میں بند ہے تو سراپا جان ہے مگر جسم کے قید خانے میں قید ہے اگر تو پردے سے اپنی صورت دکھا دے تو یہ ساتوں پرانے آسمان جل کر خاکستر ہو جائیں اگر یہ قید خانہ تو نہیں چھوڑ سکتا تو اگر خدا کو پا سکے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں یہ گروہ بڑی اونچی ہمت والے لوگ ہیں کن کے تحت جو جو چیزیں وجود میں آئی ہیں ان کو ذرا بھی آنکھ نہیں لگاتے اور دوزخ و بہشت کو اپنی ہمت کی بارگاہ کا غلام بنانا بھی گوارہ نہیں کرتے ایک اونچی ہمت والے نے کہا ہے قطع خود راز خود اے پسر جدا کن پیراہن صابری قبا کن سرمایہ ہر دو کون یکبار در عالم عشق و حباکن بربام فلک بر, بر آبہ ہمت بے کام و زبان بر او کن اے پسر اپنے سے خودی کو دور رکھ صبر کا لباس پھاڑ ڈال دونوں جہان کی پونجی کو اس کے عالم عشق کے ایوز دے ڈال اپنی ہمت کے زور سے آسمان پر چڑھ جا اور بے دہن و زبان خدا کی تعریف کرتا جا تم جانتے ہو کہ اس کا کیا بھید ہے وہ یہ کہ خداوند تعالی نے اٹھارہ ہزار عالموں میں آدمی سے بڑھ کر ہمت والا کسی کو بھی پیدا نہیں کیا یہ بات یہاں سے نکلتی ہے جو آدمی کے سوا کسی دوسرے گروہ کی شان میں نہیں کہی گئی نہ فخی روحی میں نے اس میں اپنی روح پھونکی اور کسی گروہ میں پیغمبر اور آسمانی کتابیں سوائے انسان کے نہیں بھیجی گئیں اور روز ازل میں سوائے آدمیوں کے کسی پر سلام نہیں کیا گیا اور سوائے آدمیوں کے دیدار کی دولت کسی کو عطا نہیں ہوئی انسان محبت کے زور اور ہمت کی بلندی کی وجہ سے جدائی کی طاقت رکھتا تھا اس لیے دنیا میں خدا نے اس کے دل سے حجاب اٹھا دیا اور اقبا میں اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے دنیا میں سوائے اس کے کسی کو نہ چاہا اور آخرت میں بھی اس کے سوا کسی پر آنکھ نہ ڈالی اور یہ نقطہ میں توغہ نہ آنکھیں جھپکی نہ بہکیں کے مکتب خانے میں سیکھا ایک بزرگ نے کہا ہے الا اے مرغ حکمت دان زمانے چہ خواہی یافت ب آشیانے آشیان برواز معنی باس کن پر سرا اے ہفت در را باز کن چ تو مرسد رہ حضرت نشینی تو باشی جملہ او خود بینی اے حکمت جاننے والی چڑیا خبردار اور ہوشیار ہو جا کیا کہیں اسے اچھا گھونسلا پا سکتی ہے قضائے معانی کی پرواز کے لیے فضائے معانی کی پرواز کے لیے پروں کو کھول دے اور ساتوں آسمانوں کا دروازہ کشادہ کر جب تو صدرت المنتہا کی شاخ پر پہنچ جائے گی سب کچھ تو ہی ہوگی لیکن اپنے کو نہ دیکھے گی سنبھل سنبھل جاؤ کہیں غفلت میں پاؤں نہ بہک جائیں کیونکہ غفلت وہ کو زمانہ سخت نقصان پہنچاتا ہے جب کوئی شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ مردوں کے راستے میں قدم رکھے تو وہ بدبختوں کا سردار جس کا نام شیطان ہے اس کا دامن تھام لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسی کام کے لیے لانت کی زنار باندھی ہے تاکہ ہر نالائے کو نااہل مردوں کی راہ میں قدم نہ رکھے اور اگر کوئی بغیر توحید و اخلاص کا تاج پہنے مردوں کے میدان میں قدم رکھے گا تو میں اس پاؤں کارڈ ڈالوں گا جس نے یہ کہا ہے اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے شیر معشوق میرا گفت نشین بر مگداز دروں ہر کے نادارت سر من محبوب نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میرے دروازے پر بیٹھا رہ جس کے سر میں میرا سودا نہیں اس کے اندر نہ اس کو اندر نہ آنے دے اور وہ مردود ہر پست ہمت والے کے لیے اپنی جگہ سے تو ہلتا نہیں کیونکہ اس کے دل میں تکبر اور دماغ میں ناز بھرا ہوا ہے تم نہیں دیکھتے کہ مارے غرور کے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہم نے والا اور ہم پیالا نہ ہوا مگر جب اس کی سلطنت میں کوئی صدیق نکل آتا ہے اس کی سچائی کی جھلک سے فرش کے پائے چمکنے لگتے ہیں تو ابلیس شور و وادیلا مچانے لگتا ہے کہ یہی کام کا وقت ہے میں کون سی تدبیر اور ڈھونڈوں کس کے پیر کاٹ سکوں اگر کہیں پاؤں کاٹنے کے ارادے سے آگے بڑھے گا تو اس کے شکار کے تھیلے میں خود ہی پھنس کر رہ جائے گا اس وقت کہے گا ہم سے صلاح کر لیجئے یہ نہ ہو کہ غلامی کرنے لگے گا اور کہے گا اے صدیق دین کے راستے میں آپ کامیاب ہوں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے لیے کوئی دعا یا شفات کیجیے کیونکہ ہمارا جرم ان باتوں سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی ہماری غیرت پر لانت بھیجیں تاکہ لانت کے نقش و نگار آپ کی بدولت پھر تازہ ہو جائیں جیسا کہ امبیا پیغمبری ملنے پر فخر کیا کرتے تھے یہ کمبخت بھی اپنی اپنے دق لانت پر فخر کرتا ہے اپنے ذوق لانت پر فخر کرتا ہے جو بغیر کسی واسطے کے اس کے گردن میں توقع لانت پر فخر کرتا ہے جو بغیر کسی واسطے کے اس کی گردن میں ڈالا گیا ہے حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن فرشتوں کو حکم ہوگا کہ شیطان کو دوزخ میں لے جاؤ دس ہزار فرشتے اس میں لٹک جائیں گے مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا پھر دس ہزار اور بھی ان کے ساتھ مل کر زور لگائیں گے فرشتوں کو خطاب ہوگا جس گردن میں ہماری لانت کا توق بغیر کسی واسطے کے ڈالا گیا ہے وہ ہمارے ہی قہر سے ٹوٹ سکتی ہے جب قدرت خداوندی اس کی گردن سے توق اتار لے گی تو اس وقت وہ مرد مردود و مجبور ہو جائے گا دوزخ سے ایک کتا نکل کر اس پر ٹوٹ پڑے گا اور اپنے منہ میں دبا کر قار دوزخ میں لے جائے گا یہ سب عنایتیں اسی لانت کی ہیں جو بغیر کسی واسطے کے اس کی گردن میں ڈالی گئی ہے اگر بے واسطہ نوازش و کرم کسی عزیز کے حق میں ظاہر ہو تو اس کا بوجھ نہ آسمان اور نہ زمین اٹھا سکتی ہے اور نہ بحث تو اس کے متحمل ہو سکتے ہیں بادشاہ قدیم کی ذات کے سوائے مردان راہ کے ست کی کوئی تاب نہیں لا سکتا شیخ لکمان سرخشی رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ سما میں تھے ایک درویش صادق کو وجد آ گیا جس طرح چڑیا اڑتی ہے وہ اڑے اور درخت پر بیٹھ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ تم بھی آؤ ہم دونوں پرواز کریں حضرت لقمان سرخشی رحمت اللہ علیہ نے کہا اے جناب ہم دونوں جہان میں کیوں کر سما سکتے ہیں ہم جب اڑیں گے تو دونوں جہان کو چھوڑ کر ان سے باہر اڑیں جو ان باتوں کو نہیں مانتا وہ ان کو سن بھی نہیں سکتا اور نہ ان پر اعتبار کرتا ہے ابھیمان کو سامنے رکھ کر سنو تاکہ تم غفلت زیر کر کے پچھاڑ نہ ڈالے تاکہ تم کو غفلت زیر کر کے پچھاڑ نہ ڈالے اگر دنیا میں اس کو موقع نہ ملے تو قبر میں اٹھا پٹکے گی اور اگر قبر میں بھی بچ گئے تو قیامت میں ضرور دبوچ لے گی ذرا سنبھل جاؤ ان صدیقوں کے حال میں اپنی آ... کمزور عقل سے دخل نہ دو کیونکہ یہ باتیں انسان کی معمولی عقل میں نہیں آ سکتیں ان صدیقوں کی باتیں ایمان کے کانوں ہی میں سنی جا سکتی ہے تو ایمان کے ساتھ سنو تاکہ دنیا و آخرت میں تمہاری مددگار بنے جب مددگار بن جائے گی تو بزرگوں کی یہ باتیں برباد نہ جائیں گی شیر تا یکے با یزید بینی فرد خدمت یزید باعت کرد اگر حضرت با یزید جیسے یگانہ روزگار کی زیارت چاہتے ہو تو پہلے سینکڑوں یزید کی خدمت کرو حضرت سلطان المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ دونوں جہان کے سردار اور سب سے عرفہ و اعلی شخصیت کے مالک تھے جس وقت غلام مغیرہ آپ کے سامنے آ جاتے آپ ان کی تعظیم فرماتے اور دعا مانگنے کو کہتے تو وہ دعا مانگتے اور آپ ڈب دب ڈبائی آنکھوں سے آمین آمین کہتے جاتے اگر تم ان کے دین پر ہو تو ان کے ان کا طریقہ یہ تھا جیسا تم نے سنا اگر نوز بلّا نخواستہ ان کے دین پر نہیں ہو تو دین داری کے دعوے کی ٹوپی سر سے اتار دو اور اقرار مذہب کی کنجی واپس کر دو اب حقیقتا سمجھو کہ مرید کی طلب و جستجو کا میدان نہ عرش نہ کرسی نہ آسمان و زمین ہے اگر تم پوچھو کہ کہاں ہے تو ہم بتاتے ہیں وہی ہے جہاں اس نے کہا انی فی قلب عبد المؤمن مقی التق... تقن نقی. میں پاک اور پرہیزگار دل میں ہوں خدا کی قسم عرش کی کیا حقیقت ہے کیونکہ ان لوگوں کی ہمت کے مقابلے میں عرش کی بلندی زمین کے برابر ہے تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت بن معاد ردی اللہ عنہ کے حق میں فرمایا گیا بموت ارش بن معاد حضرت حضرت بن معد رضی اللہ عنہ کی موت سے عرش ہل گیا حضرت سعت کی بلند ہمتی کی جگہ عرش پر تھی جب آپ نے انتقال فرمایا تو عرش کانپنے لگا اے بھائی حقیقت کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت انہی لوگوں سے زندہ ہے اور صداقت کی منزل انہی اصحاب کے قدم سے آباد ہے اور حقیقت کے عالم میں ان لوگوں کا نام نزائل قبائل ہے یعنی اپنے قبیلوں میں برگزیدہ جس طرح حبش سے حضرت بلال اور روم سے حضرت سہیب فارس سے حضرت سلیمان سلمان اور قرن سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہم ان کے یقین کی روشنی اگر کانٹے پر پڑ جائے تو وہ دین کا پھول بن کر کھل جائے اور ان کی ہمت کا آفتاب جس مطی پر چمکے وہ مقبول بارگاہ ہو جائے اگر کسی گنہگار پر چمک جائے تو وہ محفوظ اور اگر کسی بیگانہ پر تاباں ہو تو وہ یگانہ بن جائے خواجہ سنائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مثنوی جان فروشان بارگاہ عدم خرک پوشان خانکاہ قدم چنگ در حضرت خدائے زدہ ہر چہان نیس پشت پائے زدہ ما عبد نہ کہ اشتہاد ہم عرف ناک کہ اعتقاد ہم یف اللہ میں یش و ازہوش ساختہ بندہ دار حلقہ بگوش فارغ سورت مراد ہما بر طرس کثرت و تضاد ہما علم شان زیر حرف نادانی است چہ اجب گنج زیر ویرانی است بردہ رخت بقائے ایمانی از رہے کفر در مسلمانی ساختہ ہر یک زمیر اسکل اللہ ثم درہم پیر بادہ ہا خوردہ بر رخ ساقی ہر چہ باقی است کردہ ربانی کردہ در باقی, باقی نیستی کی بارگاہ میں جان بیچنے والے قدامت کی خانقاہ کی گدڑی پہننے والے خدا کی درگاہ کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں ماسوا پر لات ماری ہے ان کا عقیدہ اور اشتہاد یہ ہے کہ خدا کی پرستش جیسی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی اور اس کے پہچاننے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا جو خدا چاہتا ہے وہی کرتا ہے اس پر سر ڈالے ہوئے ہیں ہر مراد سے ان لوگوں کے دل پاک ہیں کثرت اور ضد سے یہ لوگ بلند و برتر ہیں جہالت کے پردے میں ان کا علم چھپا ہوا ہے یہ تعجب کا مقام نہیں کیونکہ خزانہ ویران جگہ میں ہوتا ہے ایمان کی بقا کا سامان یہ لوگ کفر کے راستے سے ایمان کی منزل تک لے گئے ہیں ان کے ضمیر نے قل اللہ ذر اللہ کا نام لے اور سب کو چھوڑ سے اپنے ضمیر کی موافقت کو اپنا پیر بنایا ہے ساقی کے سامنے اس کے دیدار کی شراب پی ہے اور باقی کو ترک کر دیا ہے تم نے سنا ہوگا کہ کسی صدیق کا قارورہ ایک کافر کے پاس لے گئے اس نے دیکھ کر کہا کبھی میرا گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ مذہب اسلام میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کلیجہ خدا کی راہ میں خون ہو گیا ہو کفر کی زنار باندھنے والے کو اتنے بڑے صدیق کے قارورہ کے متعلق کچھ کہنا بے ادبی ہے زنار اتار پھینکی اور ایمان لے آیا اے بدنصیب انکار کرنے والے تیرا کیا خیال ہے ان کا پیشاب ہماری تمہاری باتوں سے بہتر ہے یا نہیں اگر مسلمانی کا ذرہ بھی لگاؤ ہے تو خود ہی انصاف کرو اور علم کے ہزاروں دعوے کرنے والوں سے پوچھو کہ یہ اپنے علم کے زور سے ایک شخص کو بھی نماز کے لیے دکان سے مسجد میں نہیں لا سکتے یہ علم تو وہی علم ہے مگر یہ علما ان علماء کی طرح نہیں ہے وہ علماء سراپا کردار تھے گفتار نہ تھے. آج کل باتیں ہی باتیں اور صرف دعوے ہی دعوے رہ گئے ہیں کردار کچھ بھی نہیں اور جن لوگوں نے صدیقوں کے بارے میں برے بھلے الفاظ نکالے اور اعتراض و انکار کیا یہ ان کی کوردلی دلی اور جہالت کا سبب تھا کسی نے خوب کہا ہے شیر نور چشم سر چیزے چیز را نور چشم می بباید کہ عیسا را خر را چشم سربود دلے دل چشمے دل عیسیٰ و گر سرد سردالی آنکھوں کی روشنی کوئی کام نہیں دے سکتی سر والی آنکھوں کی روشنی کوئی کام نہیں دے سکتی تجھ کو دل کی آنکھ کی روشنی کی ضرورت ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے گدھے کو سر والی آنکھیں تھیں مگر حضرت عیسیٰ کے دل کی آنکھ دوسری تھی اے بھائی اگلوں کا زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ پتھر دل سے دل کی مہک آتی تھی اب ہم بدبختوں کے زمانے میں دل سے پتھر کے آثار نظر آتے ہیں ان باتوں سے زمین اور آسمان کا دل جل رہا ہے اگر آتش پرستوں کے علاوہ تمہاری کی طرف تمہارا گزر ہو تو آگ سے آواز آئے گی کہ ہم اپنی ہی آگ میں اس مزے سے جل رہے ہیں کہ ہم کو ان نالائقوں کی پرواہ نہیں اور اگر کافروں کے بتخانے میں جاؤ گے تو ایسی ہی باتیں سنو گے جب حضرت حضرت پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام اس جہان میں تشریف لائے تو سب سے پہلے بتوں نے شکر کا سجدہ کیا خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت تھے سب اوندھے ہو کر سجدے میں گر پڑے ربائی رفتم بکلیسائے ترسا او جہود ترسا او جہود راہ ہماں رخ بتوبود ازبوئے وسالے توبہ بتخانہ شدم تسبیح بتان زمزمائے عشق تو بود ہم یہودی اور نصارہ کے کلیسا میں پہنچے وہاں دیکھتے ہیں کہ نصارہ اور یہودیوں کی آنکھیں تری ہی طرف لگی ہوئی ہیں تیرے ملنے کی امید لے کر ہم بدخانہ گئے یہاں دیکھا کہ بدھ بھی تیری محبت کی مالا جپ رہے ہیں خواجہ عطا رحمت اللہ نے کہا ہے مستوی اگر چشم دلت گرد گردد بدین باز بروں گردد ذیک یک ذرہ صد راز ہمہ ذرات عالم را درین کوئے نہ بینند یک نفس جز در روش روے ہما در گردش و اندر روش مست تو بے چشمی و در تو آن روش است ہست کمال عشق پایا ن دارد چنی رفتہ است درد بانے مانے ندارد اگر تمہارے دل کی آنکھیں کھل جائیں تو ایک ذرے میں سو سو بھید نظر آئیں اگر ذراتِ عالم پر نظر ڈالو گے تو دم بھر بھی جہان کے ذروں کو بغیر گردش کے نہ پاؤ گے اپنی اپنی روش اور گردش میں سب مست ہیں تم میں بھی وہ روش ہے مگر تم اندھے ہو عشق کا کمال کی کوئی حد نہیں ہے واقعہ ایسا ہی ہے مگر اس کا کوئی علاج نہیں آسمان زمین عرش و کرسی اور فرشتے اعلیٰ علیہ سے تحت سرا تک اور وہ وہ چیزیں جن کو شے کہا جا سکتا ہے سب تلاش اور جستجو میں دوڑ لگا رہے ہیں مگر یہ انسان بڑا ہی ظالم ہے کہ دشمن سے مل گیا ہے اور دوست سے دور ہو گیا ہے اگر کوئی تم سے پوچھے تمہارا مذہب کیا ہے تو دیکھو مسلمانی کا لفظ زبان سے نہ نکالو جمعے کے دن تین وقتوں میں ایک صبح اور دوسرے خطبۂ نماز کے درمیان خطبہ و نماز کے درمیان اور تیسرے عصر کی نماز کے بعد سے غروب کے وقت تک دل کو حاضر رکھو اور اپنے اس خط کے لکھنے والے کو فراموش نہ کرو اور ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو اور دس مرتبہ آیت فین طول فق الحسب اللہ اللہ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رب الْعَرْشِ العظیم پھر اگر یہ روگ کریں تو کہہ دیجئے کہ مجھے تو اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا وہی عرش بزرگ و برتر کا رب ہے یہ وظیفہ ہمیشہ پڑھا کرو ناغہ نہ ہو اور یقینی طور پر سمجھ لو کہ جس کو اس نے قبول کر لیا وہ مردود بارگاہ نہیں ہو سکتا اور جو راندہ جا چکا وہ کبھی مقبول نہیں ہو, ہو سکتا کیونکہ جس کو عزت کے ساتھ قبول کر لیا سعا سن شکاوتا باد نیک بختی کے اس مقام پر پہنچ گیا جس کے بعد کبھی بد بختی نہیں ہے اور جس کو ذلت و رسوائی دی شکا شکاوتن لعادت باد وہ بد بختی کے اس مقام میں پہنچ گیا جہاں کوئی نیک بختی نہیں ہے ہاں طالب اس کے کہر و جلال کی دھوپ میں کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ اس کی مہربانی کی چھاؤں میں کیونکہ وہ لوگ جو ناز و نعم میں پلتے ہیں بازار میں ان کی قیمت کم لگتی ہے جیسا کہ کہا گیا ہے جدائی میں وصل کی امید ہے اور وصال میں فراق کا ڈر لگا ہوا ہے ربائی اے دل مشو از ہجر مشوش احوال در عظر دے منال بسیار منال در وصل بود بیم در ہجراں لیکن در ہجر بود ہمیشہ امید وصال۔ اے دل جدائی کی مصیبت سے پریشان نہ ہو دولت کی حوث میں زیادہ گریہ ازاری نہ کر وصل میں جدائی کا ڈر لگا رہتا ہے مگر فراق کے عالم میں ہر وقت وصل کی امید رہتی ہے شعر شوق اس در فراقت جورست در حضور ہم شوق سہ کے طاقت جورت نیا ورم جدائی میں وصال کا شوق اور ولولہ ہے اور حضوری میں ستم ڈھائے جاتے ہیں تو شوقی کا رہنا بہتر ہے کیونکہ مجھ میں ستم اٹھانے کی طاقت نہیں ایک پیر فرماتے ہیں ان پر خدا کی رحمت ہو کہ عاشقوں کی خلوت کا حجر کے صدمے جھیلنے والوں کے قریب ہونا اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے جو وصال کی خوشی کے مستانوں کے پاس ہو اے بھائی اس کے طالب رد و قبول سے کیا کام ہے اس کے طالب کو رد و قبول سے کیا کام ہے قبول کی عزت چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو قبول کے قابل سمجھا اور یہ عاشقوں کے مذہب میں معیوب ہے جیسا کہ ایک دل جلے نے کہا ہے ربائی گر تو ببزیری بندے مقبول طوام ورنہ پذیری ہم چاکرے معذول طوام بارد و قبول تو میرا کار نیست من بندے بہر دو حال مشغول طوام اگر تو نے مجھ کو قبول کر لیا تو میں ایک مقبول غلام ہوں اور اگر تو نے قبول نہ کیا تو تیرا نکالا ہوا ایک نوکر ہوں تیرے رد و قبول سے مجھے کوئی کام نہیں میں بندہ ہوں اور دونوں حالتوں میں صرف تیرے ہی ساتھ وابستہ ہوں اے بھائی اگر وہ قبول کر لے تو اس کا فضل و انعام ہر شخص کے لیے عام ہے اور اگر نہ قبول کرے تو شہنشاہوں کے مذہب میں یہ جائز ہے اور یہ ہماری بدبختی کا پھل ہے جیسا کہ ایک بیچارے نے کہا ہے روبا معشوق چو بادشاہ است فرمانش رواست بر کردائے او چون و چرا زہرہ کراست گر بزیر دخوئے پسندیدہ اوست در بر گرد و ضبخت شوریدہ ماست معشوق جب بادشاہ ہے تو اس کا ہر کو حکم جائز ہے اس کے فرمان و افعال پر کسی کی مجال کہ چونو چرا کرے اگر وہ قبول کر لے تو اس کی مہربانی اور فضل ہے اور اگر ہم سے منہ پھیر لے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے وسلام